آگے کا حال مشرقین کی عادت ہے کہ ان کو آگے کا حال معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے اسی کے لیے وہ طرح طرح کے شرک کرتے ہیں اسلام نے سمجھایا کہ آگے کا حال معلوم کرنے کی فکر میں نہ پڑو بلکہ جو آگے کا مالک ہے معاملہ اس کے سپرد کرو اور اس سے آگے کی خیر مانگ لو اور پھر مطمئن ہو جاؤ کہ وہ انشاءاللہ اللہ ضرور خیر دے گا یوں تم شرک سے بھی بچ جاؤ گے اور خیر بھی پالو گے اور ہر وقت برے مستقبل کے ڈر سے اپنا حال بھی خراب نہیں کرتے رہو گے استخارہ اسی لیے آیا مگر ظلم دیکھیں کہ لوگوں نے استخارہ کو بھی آگے کا حال جاننے کا طریقہ سمجھ لیا جو بڑی خطرناک گمراہی ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں استخارہ سے مقصود محض طلب خیر ہے نہ کہ استخبار یعنی آگے کا حال معلوم کرنا استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے جس سے مقصود صرف طلب علی عالخیر یعنی استخارہ کے ذریعے بندہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ میں جو کچھ کروں اسی کے اندر خیر ہو اور جو کام میرے لیے خیر نہ ہو وہ کرنے ہی نہ دیجیے پس جب استخارہ کر چکے تو اس کی ضرورت نہیں کہ سوچے کہ میرے دل کا زیادہ رجحان کس بات کی طرف ہے